الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلک وآصحابکا يا نور اللہ اللہم صلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد مہدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلام عليک يا سیدی يا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پال ٹاک پر موجود تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنا نک الیکس پر بھی بنا لیں جزاكم اللہ جزاک قرآن ہے آئے نمبر پینتالیس سے سینتالیس تک تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں سپارہ سترواں ہے سورت الانبیاء ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع اذا ما کنزل ایمان تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وہیں سے ڈراتا ہوں اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں وا مفسم عبی کا اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے انقان اولا حبن خرد عقینہ بہا وکفا بینا خاصی بین اور ہم عدل کی ترازوں میں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائے کے جانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو یہ تین آیات مقدسہ ہیں سورت الانبیاء کی جو ہم نے تلاوت کی ہے ان آیات مقدسہ میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور اگر فرمایا تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں یعنی عذاب الہی کا اسی کی طرف سے خوف دلاتا ہوں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں یعنی کافر ہدایت کرنے والے اور خوف دلانے والے کے کلام سے نفع نہ اٹھانے میں بہرے کی طرح ہیں یہ مراد ہے یہ مراد نہیں کہ ان کی مطلب کان بند تھے بلکہ بہرا ان کو کہا گیا کہ جو اللہ رسول کی بات کو سنیں اور پھر اس کو تسلیم نہ کریں تو حقیقتاً بہرے تو وہ ہیں فرمایا کہ اور ہم عدل کی ترازو میں رکھیں گے, رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے یعنی اعمال میں سے یعنی جو بندہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے اس کا بھی اسے جزا یا سزا کا معاملہ ہوگا تو فرمایا اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے جن نبی کی بات پر کان نہ رکھا اور ان پر ایمان نہ لائے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب کا سلسلہ ہوگا تو دیکھیے یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عدل کی ترازو میں رکھیں گے وزن کرنے سے متعلق حضرت سیدت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ایک شخص آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دو غلام ہیں جو میری تقزیب کرتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان کو برا کہتا ہوں اور مارتا ہوں میرا اور ان کا آخرت میں کس طرح معاملہ ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے جو تمہاری خیانت اور تقزیب کی ہے اور تمہاری نافرمانی کی ہے اور تم نے اس پر جو ان کو سزا دی ہے ان کا وزن کیا جائے گا اگر تمہاری سزا ان کے جرائم کے مطابق ہے تو معاملہ برابر ہو جائے گا نہ تمہیں ثواب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا اور اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو یہ تمہاری فضیلت ہے اور اگر تمہاری دی ہوئی سزا ان کے جرائم سے زیادہ ہوئی تو اس زیادتی کا تم سے بدلہ لیا جائے گا وہ شک ایک طرف ہو کر رونے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے اور ہم عدل کی ترازو, رک ترازو میں رکھیں گے تیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو اللہ اکبر اس شخص نے کہا کہ اب مجھے اپنے اور ان غلاموں کے درمیان نجات کی صورت یہی نظر آتی ہے کہ میں ان غلاموں کو خود سے جدا کر دوں اور میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ غلام آزاد ہیں یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے جو آپ نے سماعت فرمائی ترمیزی ہی کی ایک اور حدیث ہے وہ بھی سماعت فرمائیں حضرت سیدنا عمر بن بن رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق سے ممتاز اور متمیز کر کے الگ کھڑا کرے گا پھر اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے جو منتخب بسر تک ہوں گے پھر اللہ فرمائے گا تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب اللہ فرمائے گا کیا تمہارا کوئی عذر ہے وہ کہے گا نہیں اے میرے رب اللہ فرمائے گا کیوں نہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا محمد اللہ فرمائے گا اس کو اپنے میزان پر رکھو وہ شخص کہے گا اے میرے رب ان رجسٹروں کے مقابلے میں اس ایک پرچی کا کیا وزن ہوگا اللہ فرمائے گا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر ان گناہوں کے رجسٹروں کو میزان کے ایک بڑے میں رکھا جائے گا اور اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ رجسٹروں کا پلڑا, پلڑا ہلکا ہوگا اور اس پرچی کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی اللہ کو اکبر تو اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ صحائف اعمال کو وزن کیا جائے گا اور اس کی تائید قرآن کریم میں بھی ہے وہ این علین کی رامن کا طبین یا ما تفعلون بے شک تم پر نگہبان ہیں معزز لکھنے والے مقرر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں یہ سورہ انفطار کی جو ہے وہ آیتیں ہیں جو ہم نے تلاوت کی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت میں یہ ثبوت ہے کہ صحائف اعمال کو وزن کیا جائے گا اور صحائف اجسام ہیں اور صحائف جو ہیں وہ اجسام ہے اور ہیں وہ اجسام ہے اور ان کا وزن کیا جا سکتا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں یاد رکھیے نیک اعمال کو حسین صورتوں میں متمثل کر کے اور برے اعمال کو کبھی صورتوں میں متشقل کر کے ان کا وزن کیا جائے گا اور صحائش اعمال کا میزان میں وزن ظاہر کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ دونوں طرح سے اعمال کا میزان میں وزن کیا جائے اور یہ واضح رہے اللہ کو ہر انسان کے نیک اور بد عمل کا علم ہے وزن اس لیے کیا جائے گا کہ اس شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا دی جا رہی ہے اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے اس کو یہ معلوم ہو کہ اس پر اللہ کا کتنا کرم ہے اس کے گناہ کس قدر زیادہ نیکیاں کس قدر کم تھیں پھر بھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور میزان سے نتیجہ معلوم ہونے کے بعد شفاعت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں اور جن مقربین کو اللہ بلند درجات عطا فرمائے تو اہل محشر پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ ان کی ان عظیم عبادات کی وجہ سے ان کو نواز رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوبین کسان اور ان کی عبادات کا کمال ظاہر ہو اسی طرح کوئی شخص لوگوں کے نزدیک بہت نیک اور بزرگ ہوتا ہے اور وہ اس کو اللہ کا بہت مقرب ولی جانتے ہیں حالانکہ اللہ کے علم میں وہ بہت بدکار اور مبخوض ہوتا ہے اگر اعمال کا وزن کیے بغیر ان کو سزا دی جاتی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ اپنے عزل کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اعمال کا جو ہے وہ وزن کرائے گا یہ اس, میں اس کی حکمتیں ہیں جو ہم نے چند ایک عرض کی ہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر اڑتالیس انچاس اور پچاس ولاقز نوسا و وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک ہم نے موسا اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت مُشْفِقُونَ وہ <تصفيق> جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے ذکر اف اون کم لہ منکر اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا تو کیا تم اس کے منکر ہو یہ تین آیات ہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے موسا اور ہارون کو فیصلہ دیا فیصلہ کیا انہیں تو عطا کی جو حق و باطل میں تفرفہ کرنے والی ہے اور اجالا انہیں یعنی روشنی ہے کہ اس سے نجات کی راہ معلوم ہوتی ہے اور پرہیزگاروں کو نصیحت یعنی جس سے وہ پن پذیر ہوتے ہیں اور دینی امور کا علم حاصل کرتے ہیں وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن پاک یہ کثیر الخیر ہے اور ایمان لانے والوں کے یہ اس میں بڑی برکتیں ہیں اللہ رب العزت نے دیکھیے مطلب جو ہے ان آیات میں قرآن تو عید کے نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور یہ جو لفظ اس میں آیا لفظ فرقان اور میرا رب جو ہے وہ مطلب اس, قرآن اس فرق کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے جو ہے وہ اچھے اور برے رستے میں تمیز ہو جاتی ہے ولاقد موسا بہار فرقان یعنی جو اللہ نے عطا فرمائی ان کو تو رہے تو اس میں وہ اللہ کا کلام فرقان ہے حق باطل میں فرق کرنے والا ہے تو دیکھیے اس سے پہلے اللہ نے توحید رسالت اور قیامت کے دلائل کو مکمل فرمایا تو اب اس نے انبیاء علیہم الصلاۃ وسلام کے قصص کا ذکر شروع فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے جس سختی اور ہٹ درمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مشکلات اور مسائل پیش آ رہے ہیں اس میں آپ کو تسلی دی جا سکے اور آپ کے صبر کے لیے مثالیں اور مواقع فراہم ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں انبیاء علیہ الصلاۃ وسلام کے دس واقع بیان فرمائے ہیں پہلا واقعہ حضرت سیدنا موسا اور حضرت سیدنا ہارون علیہ صلاحت وسلام کا ہے چنچے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اکیامن سے پچپن تک تلاوت کر رہا ہوں وَلَقَدْ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ قبل اور بیشک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی لےک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ ان قال لابیہ وقومه ما ہا ذی ہت تماثیل اللتی انتم لہ عاتفون جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے اگے تم پوجا کیے بیٹھے ہو پوجا کے لیے بیٹھے ہو کالو بجدنا آبا بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا کال سیمین کہا بے اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو کالو اجی تنا بلحق بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں کھیلتے ہو یہ چند آیات ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتے کیا ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی یعنی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے کے ساتھ اور ہم اس سے خبردار تھے یعنی وہ ہدایت و نبوت کے اہل ہیں تو ظاہر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تو فرمایا جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں یعنی بت جو درندوں پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں جن کی آگے تم پوجا کے لیے بیٹھے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو تو وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا تو ہم بھی ان کی ابتدا میں ویسا ہی کرنے لگے تو کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہیں بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو اللہ اکبر چونکہ انہیں اپنے طریقہ کا گمراہی ہونا بہت ہی عید معلوم ہوتا تھا اور اس کا انکار کرنا وہ بہت بڑی بات جانتے تھے اس لیے انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا کے کھیل کے فرماتے ہیں اس کے جواب میں آپ نے حضرت آپ نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اثبات فرما کر ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طریقے پر کلام فرمانے والے نہیں ہیں بلکہ حق کا اظہار فرماتے ہیں تو یہ آئٹ نمبر پچپن سورہ انبیاء اور اکیاون سے پچپن تک ہم نے تلاوت کی ہے سترواں سپارہ ہے تو اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے دوسرا واقعہ بیان کیا اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے پہلے حضرت موس علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو انہوں نے توحید کا اعلان کیا تاکہ قوم کو یقین ہو کہ وہ اظہار حق میں سنجیدہ ہیں اس لیے انہوں نے اپنی زبان سے اور عمل سے اپنے عقیدہ توحید کا اظہار کیا اور کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس میں یہ دلیل ہے کہ خالق وہ ہے جس نے ان چیزوں کو بندوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں بندوں کو زرط اور عذاب سے بچانے اور نفع اور ثواب پہنچانے پر قادر ہے سو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے ایک عملی تدبیر اختیار کی اور اس کی تفسیر امام ابن جریر نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے ارفی والد جن یہ چچا تھا کہا اے ابراہیم ہماری ایک عید ہے اگر تم ہمارے ساتھ اس دن جاؤ تو تم کو ہمارا دن اچھا لگے گا جب عید کا دن آیا تو وہ سب روانہ ہوئے جب کچھ رستہ طے ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گر پڑے فرمایا میں بیمار ہوں میرے پیر میں تکلیف ہے ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا جب وہ چلے گئے تو انہوں نے زور سے کہا اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس بات کو سن لیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتقدے کی طرف گئے اس بتکدے میں ایک بہت بڑا کمرہ جس کے سامنے ایک بہت بڑا بت نصب تھا اور اس کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا ان کا پروگرام تھا کہ وہ اپنی عید یا میلے سے واپس آ کر اس طعام کو کھائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا سورہ اشفافات کی آیتیں ہیں کہ آپ نے ان بتوں کے پاس جا کر فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں تم کو کیا ہوا تم بات کیوں نہیں کرتے پھر ان کی طرف مڑ کر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑے سے تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور تمام بت توڑ کر ان کے قدموں میں گر گئے پھر انہوں نے کلہاڑا اٹھا کر سب سے بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا جب ان کی قوم میلے سے واپس آئی تو کھانا کھانے کے لیے اپنے بت قدے میں گئی وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ بڑے بت کے سوا ان کے سارے خدا ٹوٹے فوٹے پڑے تھے اس وقت یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ جتنے بھی یہ کاروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہے انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان متوں کا ذکر کرتے سنا تھا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے تو یہ مطلب جو ہے مطلب واقعہ ہے جو کہ بڑا مشہور ہے چنا چہ میرا پاک پروردگار از وجل ارشاد فرما رہا ہے آج نمبر چھپن سے ساٹھ تک تلاوت کر رہا ہوں ربكم رب وآنا على ذلك من کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیتھ دے کر فضا جزاد اللہ کبھی تو ان سب کو چورا, چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہنا بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ ظالم ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُوا لَهُ عِبْرَاهِيمِ ان میں کے کچھ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے عبراہیم کہتے ہیں تو اس تقہ تو واقعہ آپ نے سماعت فرمایا اور اس پر آپ نے یہ قرآن کریم کی آیات بھی سن لی اب میرا رب ارشاد فرما رہا ہے حیث نمبر ایک سڑ سے سڑھ سڑھ تک تلاوت کر رہا ہوں قَالُوا فَأْتُو بِهِمْ عَلَىٰ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں قالوفاطین یا ابراہیم بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم قال ابل فل کبیر حض فل ان کا نو فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں فراؤ الا الفس فقال ام تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستم پھر اپنے سروں کے بل امدائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے اف لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ کم ولیمات اللہ افلاطاف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں سبحان اللہ یہ آیات ہم نے جو تلاوت کی ہیں اگرچہ بالکل ظاہر و باہر ہیں اور ان کے ترجمے سے ہی ظاہر ہو گیا کہ اس میں کیا مضمون ہے پھر بھی ہم چند ایک باتیں اس میں عرض کرتے ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی یہ کھیل ہے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہے یا ان سے بتوں کی نسبت ایسا کلام سنا گیا ہے تو لہذا ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے وہی وہ بتا سکیں گے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے چنانچہ رب فرماتا ہے بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم تو آپ نے اس کا تو کچھ جواب نہ دیا اور شان مناظرانہ سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی جب ان سے سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے لیکن ایک عجیب و غریب بات آپ نے ارشاد فرمائی فرمایا ان کے اس بڑے किया کیا ہوگا یعنی اس غصے سے کہ اس کے ہوتے تم اس کے چھوٹوں کو پوجتے ہو یعنی اتنا بڑا جو بت تم نے رکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر تم چھوٹے چھوٹے بتوں کو جو ہے وہ پوجتے ہو تو اس بڑے نے جو ہے یہ چھوٹوں کو توڑ دیا ہوگا تو اس کے کندھے پر کلاڑا ہونے سے تو ایسا ہی لگتا ہے مجھ سے کیا پوچھنا ہے اسی سے پوچھ لو تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضرت ابراہیم علیہ صلاح وسلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ سلاطلام کا ارشاد فرمانا دراصل ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھا کہ وہ لوگ غور کریں وہ لوگ سوچیں تدبر کریں کہ ہم کس کو ہم کس کو پوج رہے ہیں ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں تو ابر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی ان سے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم مطلب پوج رہے ہو وہ اتنا بڑا ہے اس کے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں تو اسی کو مطلب جو ہے غصہ آیا ہوگا کہ میرے کو چھوڑ کر جو ہے وہ تم اتنے چھوٹے چھوٹوں کو جو ہے وہ پوج رہے ہو تو اس بڑے خدا نے جو ہے وہ چھوٹوں کو توڑ دیا ہوگا اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا اسی سے پوچھ لو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا جیسا کہ ہم نے ہر کیا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھا تاکہ وہ لوگ اپنی آنکھیں کھول سکیں اپنے دل کو جو ہے وہ کھول سکیں اپنے رب کو پہچان سکیں اور یہ جھوٹے معبودوں کی عبادت سے بچ سکیں لیکن ہوا کیا جب آپ نے یہ دلیل پیش فرمائی تو وہ اپنے جی کی طرف پلٹے سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور بولے بے شک تمہیں ستمگار ہو جو ایسے مجبور اور بے اختیاروں کو پوچھتے ہو جو اپنے کاندھے سے کلاڑا نہ ہٹا سکے وہ اپنے پیبت پجاری, پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے گا اس کے کیا کام آ سکے گا پھر اپنے سروں کے بل اندھائے گئے انہیں یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بخت, بد بختی ان کے سروں پر سوار ہوئی وہ کفر کی طرف پلٹے اور بات کے مجازلہ و مقابلہ شروع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھیں اور اے ابراہیم تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان نہیں اگر اسے پوجو اور اس کا پوجنا موقوف کر دو تو نہ پوجنے پر یہ تمہیں فائدہ ہو اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ نہ پوجنے پر تمہیں نقصان دے سکے اف القم تف پر اللہ اکبر کبیرہ اف ہے تف پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا بھی سمجھ سکو کہ یہ بت پوچھنے کے قابل نہیں جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جو جواب سے آجز آگئے تو اب انہوں نے مطلب جو ہے وہ کیا کہنا ہے ظاہر سختی کرنی تھی میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت مزید جو ہیں وہ اگلی آیات مقدسہ جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہوں اللہ تبارک و وطالعہ فرماتا ہے بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے قلنا یا نہ رکونی برد و سلام البراہیم ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر وہ اباد بھی ہی قید فجا اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا گیا کار کر دیا۔ ونجیناہ و لوتن الارض اللاتی بارتنا فیها للعالمین اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے ان آیات میں بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بولے ان کو ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے یعنی نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کریا کوسا میں ایک عمارت بنائی اور ایک مہینے تک بکوشش تمام قسم کی لکڑیاں جمع کی ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے اور منجینک کھڑی کی اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھا حسبی اللہ وکیل جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کیا کچھ کام ہے فرمایا تم سے نہیں جبرایل نے عرض کی تو اپنے رب سے سوال کی کیجئے فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرا حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے یعنی وہ میرا حال جانتا ہے جو میرا رب ہے سوال کی حاجت نہیں اللہ اکبر قبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا میرا رباد فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر تو آگ نے سوا آپ کی بندش کے اور کچھ نہ جلایا اور آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیا کر دیا کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی سعی ناکام رہی اور اللہ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب ہوا تو میرا رب فرماتا ہے اللہ اکبر اور ہم نے اسے اس عطا فرمایا ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا جو ان کے بتیجے ان کے بھائی حرام کے فرزند تھے نمرود اور اس کی قوم سے اور یعقوب کو پوتا اور فرمایا ہم نے اسے اور لوت کو نجات بخشی ہم نے اسے اور لوت کو نجات بخشی یعنی جو ان کے بتیجے ان کے بھائی حران کے فرزن تھے اور اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی روانہ کر دیا روانہ کر دیا تو یہ ذکر ہے ان آیات مقدسہ میں تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ بیان فرمایا چنانچہ آیت نمبر بہتر اور تہتر تلاوت کر رہا ہوں آج کے درسے قرآن کی آخری دو آیتیں ہیں اس ہاک و كو نہ ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یا عقوب پوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص كا سزا وار کیا وجا نبی امرینا و اوحینا و و و اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وزی بیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکوۃ دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے سبحان اللہ دیکھیے ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے, نے اسحاق عطا فرمایا اسحاق علیہ السلام کا ذکر پاک ہے یعنی حضرت بنائیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا فرمائی تھی تو رب فرماتا ہے ہم نے اسے اس عطا فرمایا اور یہ عقوب پوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزا وار کیا یعنی اپنی بارگاہ میں بڑا جو ہے وہ ان کو رتبہ دیا بڑا درجہ عطا فرمایا اور ہم نے انہیں امام کیا وجہ اللہ اما اور ہم نے انہیں امام کیا اللہ اکبر یعنی لوگوں کو ہمارے دین کی طرف یہ لوگ بلائیں ہمارے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وہی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکا دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ بلکہ دو آیتیں اور بھی سماعت فرمائیں آیت نمبر چوہتر اور پچہتر ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلُوتًا اور لود کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے وہ اب خلنا سی رحمتی نا ان نہ سوالشین اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے تو یہاں پر اصل میں پانچواں رکوع ختم ہو گیا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ دو آئے اور مطلب آپ سماج فرما لیں حضرت لوت علیہ السلام کا دقت اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کا ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں اور تفصیل سے لوتی قوم کے گندے فعل کا ذکر بھی کر چکے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو واقعات سورت الانبیاء میں میرے رب نے ارشاد فرمائے ہیں ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا یہ تیسرا واقعہ ہے اور جو حضرت لط علیہ السلام کے متعلق یہ ہی آئے ہیں جو آپ نے سنی 74 اور 75 نسائق نظرت لوت علیہ السلام کو حکم عطا فرمانے کا ذکر ہے اور حکم کی ایک تفسیر ہے حکمت جس کے تقاضوں پر عمل کرنا واجب ہو اور دوسری تفسیر ہے نبوت اور یہ جو بستی تھی سدوم نام ہے یہ لوگ ہم جنس پرست تھے اور جو گندے کام کرتے تھے آپ لوگ واقف اور پھر اللہ کا ان پر جس طرح پتھروں کا عذاب آیا تو میرا رب ان کا بھی ذکر فرما رہا ہے تو پہلے ذکر ہوا تھا حضرت عبوس علیہ السلام کا پھر ذکر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا اور اب ذکر ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا لیکن یہ ذکر انشاءاللہ کل ہم درس قرآن میں سوال فرمائیں گے اللہ رب العزت درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین آمین اللہ آمین سبم آمین وما علینا الل بلاب المین روم میں موجود بھائیوں سے درخواست کے شریف بلی فرما